والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا يا حبی دوستوں بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی حمد و سنا اور حبیب خدا نشان بارگاہ درود شریف کا نظرانہ پیش کرن تو بعد آج مانا فریاد ہے مولا سونا ہر شر ہر فتنے اپنی رحمت دی دائمی بنا ترما وقت تھوڑے میں سفر کر کے ونجنا راستہ خراب ہے اور سارے جیسے سونڈ والے سنگی بیٹھے نسن صاحب اور نمک میں رمک جلسے پہنچنا ساڈے اس جلسے دا ٹائم تا تھوڑے تھی گئے سارے ارادہ تئی میڈا بھی تک کرام ہل کہ یارہ ساڑھے یارہ بارہ بجے تقریر شروع تھی وجہ لیکن جی, جی تقدیر, تقدیر کو منظور آئی, آئی आ... میں اپنے زیادہ اپنے سونڈ والے دوست آسن صاحب اور زیادہ خیال کرے سن زبان کیجیے پہنچنا تھوڑا جیاں وقت جناب دے سامنے دو چار بیان کر کے محمد محمد گل ختم کرے آیت پاک میں پڑھیے مولا سونے نے فرمایا رسول ہو بھیجا اپنے رسول کو بالہدا ہدایت دنال و دین, الحق دی دین حق دنال ہدایت ہق دے کے ہوں اگلے حصے مولا سہے نے <جانب> <fair>; پہلے حصے مولا سونے نے اپنے سونے محبوب دی آمد حکر <سؤال> <سؤال> لام جہی علت بیان فرمائیں پئیے پچھلی گل دی کہ آپ سرکار کو مولا نے دین حق تیت دے کے کیوں بھی دیا؟ ہدایت اور سارے سارے دین غالب با و سارے ادیان غالب با بنے تے ایو حق حق اس تے حاصل والر مولا فرمائد باہ لگے پیا با دین دین اور باہر محبوب کو فرمائشوں غالب بھی فرمائشوں اور اپنے محبوب کے دینے حقوی پوری دنیا غالب بھی سارے غالب فرما لو سن شهاد رباني فرمايا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بھیجے اپنے رسول کو ہدایت دین حق تاکہ اے دین حق اے ہدایت ساری دنیا تالے با ونجے ساری دنیا تے ظاہر تھی ونجے سارے دین ختم ہو جا حق دیبیبل دین ساری دنیا تے اور اسے دین کو دین حق فرمایا بلہ دقلی کل ہی کری ہل مشرف مولا سونے بالکل صاف جی گل فرما دیتی ہے فرمایا اصا اپنے محبوب کو ہجت آئے تا بادشاہی بھی ساڈے محبوب دی غالب بوے دین بھی ساڈے حبیب دا غالب بوے ہدایت بھی ساڑے حبیب دی غالب بوے اس دین دین دین دین دین دین دین حق فرمایا مولا سونے اور دو جی جاتی فرمایا قل جا الحق جقوض الباطل ان الباطل کا نظو ہاک آ باتل مرگی کیوں حق دی شان ہے باتل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی واسطے مولا سونے نے دین حق ہق فر اص اپنے محبوب کو بادشاہی سیاست بھی, سادے محبوب دیو بھی, دیو بھی, دیو بھی دیو اص حق حق اپنے رسول گفے جناب باغ نبی تشریف ہر پاس خدا ایشانہ دھین سچا کوئی آدھا ایشانہ ادھی سچا کوئی آدھا ایشانہ سچا مولا سونے نے موہر لا لیتی فرمایا باقی جتنے دین نے سارے دین دین اسلام دے مقابلے چ نہیں آ سکتے اسا اسلام ایسا حق بڑا ہے سارے تین تلے نے اسلام سارے دینا سردار اسلام پوشانے اتا فرمائیے حق پوچھانے فرمائیے جیتھا باطل نہیں ٹک مولا سونا خود فرما ہے فرمایا پل نک دل باتل بہت اصحا, بالنقلے ہو, بالنقلے ہو, بالنقلے ہو, بل نکد بل باطل دے بادل حق دی طاقت اتنی بل بالحق فوب بل نک ہک تاطل حق, حق, حق باطل دا فید باغ ہک بادل کا دماغ چھنگ بھیجا چھنگ بھیجا چھنگ بھیجا کن پتا ہے مولا سونے لے دا نظام ہق نال نال آیا باطل بھی نال لے کے مولا سونے وا وی لرما لے ہکے تھوڑے لے, لے مرے اتنے بندے کی گل ہی کونی کملا اتنی میری تو گل ہی کونی مطلب ہاک بندیا محتاج نہیں حق بندیاں دا محتاج نہیں بندے حق دے محتاج نے کیوں اس واسطے کہ باطل کل ہے باطل تاغوتی طاقتن طاقتیاں طاقتن حق ایسا تین ہے لا شریک دی طاقت اور جان رب رب سونے دی طاقت جی محافظ خود رب تا میرا میاں محمد بخش فرمائی فرمایے تیری اوٹ پناہ خدایا ہوا بھی حفاظت کر باہیں برا لگے پیا وہ جھوٹے خداواں پجاریاں بہ بیا یہ وقری گلے دے جھوٹے خدا بوتن آج دے, جوٹے اج دے خدا اس وجہ کو کاوڑ لگان دا حق نہیں رکتا تو محبوب کو اس واسطے حق دے کے ہدایت دے کے تاکہ پوری دنیا اسلام کو بھی غالب کر دوں اپنی ہدایت کو بھی غالب کر سونا جو آ گئی حق کی بچا ہے اور خدا دی کسم کر کے نہیں رہا یاد رکھا ہے بندہ دشمن بندیاں دشمن بندیاں کی دشمنی کچھ نہیں آدی بندیا دشمنی کچھ نہیں آدی لیکن یہ بندیاں دی دشمنی ہے نا دشمن ذات بندہ دشمن بان حق دا دا دا لیکن خبردار خلاف نہ آئے نہیں تے حق دا محافظ ربہار ہاتھ دنیا کرو دشانے، اب رہا، اب رہا ہاتھی کھل کے دیتے، حملہ کرانا ہے ناپاک ارادہ کھل کے ہے شہید کر دے ساج ڈا دے سا ہاتھی ہاتھی ہوئے لوہے میں مقابلہ کرے سو ہاتھی میں مقابلہ کرے سو اج آؤ تو ہاتھیاں کھین کے آؤ تو ہاتھی واسطے ساری چیڑیا ہی کافی تاریخ, تاریخ گئے ہو مولا نے محبوب کو یاد علم علم را, علم را علم تارا محبوب تصا تھی فا رب کوب نے کہاں مولا سونے نے فرمایا تس ہاتھی اکیاؤ ہاتھی لشکر ہاتھی لوہے لاسٹ یہ سارا سافے نے حضرت ابد الف سرکار دعا کر رہے ہیں بولا سونا کھر تحافے دے ہدایت اے ہدایت والے <سؤال> ہدایت ہدایت لے لے ہدایت کچھ نہیں کر سکتا مم PPG. مم PPG. بندہ کیا کر سکتا ہے بندہ کچھ نہیں کر سکتا سونے لبی آئے نا آپ نے دعوی فرمایا میرا ابو جا ہلایا ہے محمد تاکہ میں راج کا دعوی میں سڈ ترائے مہینے لگے رات کی نہیں لگ نہ جاندہ میڈیا لتاں زور ہے محمد پاک دیا لتاں خود خدا دا زور ہے کوئی کیوں ہر ہر نکیلے ہاتھ او ڈلی رسی دلی رسی دلی رسی بھائی متاں پٹڑی دے چاڑا لیکن جیرے والے بندہ نہیں چڑ در ات شرپ سے اور یاد رکھا بندہ گناہ جتنے کرے نا گناہ امید کہ مولا دھیل وے تے چا بند را نا رب فرمائد نا کو پانی کترے چنایا میں کنا ہاتھی لشکروہے پوجی سرکار آ جانے توجہ ہاتھیوں کا لشکر آیا بہلا سونے چھوٹیاں چھوٹیاں چڑیاں چھوٹیا چھوٹیا چھوٹیا. بابیل دھے نا بابیل دھے اے یہ چڑی چھوٹا ہومب لمبے مولا سونے نے فرمایا چڑیو تھی چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں टी वह چڑیاں تو بعد چ اور سب دی رحمت نہ بس دنیا بے وفا ساری نظر اس دنیا نہیں ساڈی نظر صرف مولا سونے دی ساری بادشاہ ساری فوج ابراہ بادشاہ میں تھوڑے جہاں لمحے چڑیاں چڑیا تمرا تھی اگو پمرو دکھا مائ تھا وت میں مولا نے نکا جا مچھر تاریخ والے لکھے جم کی کون سک کھام بھی کونہ سی مولا نے فرمایا باڑی مچھر وڑ گیا چڑ گیا دماغ تے مارے چاک نمرود آخ میرے سر خدا بنا بیٹھا ہے کھلے مارو چک مرد اس کو, کو کوئی سکون آ جنگ ہک کمب گیا نک و لگ مارے ڈنگ تو ڈنگ جی وہ چاہے تو نار مرا ہے دعوا کیا کہ ساری طاقت اصا ہمیشہ یہ گل کر رہے ہیں ان شاء اللہ سارے حق کی طاقت اور جن حق دی طاقت ہوئے نا مولا سونا مل دے دیوے کو مل دے دیوے کو چل دے طوفان چیم رکھ سکتا او او بے نیاز ہے تا اقبال فرمائد فرمائیے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس پر کے جس کی حفادت ہوا کرے فانوس پر کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمشت کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے وہ شمس و کیا پوچھے جسے سردار آئینا سردار آئی موین الدین خا جی نمری وہ جڑا ساڈے قافلے دالار ہے نا انہیں دعا منگی اپنے آلچی علاقی تھی خرشی تو ملاقی خورشی تو باہ چرا گئے تیرا چن سورج راوے نا میرے فیض دا کا بلدا رکھا ارے بلکہ کم لگ بھائی اتھا کون مان ہے رب رسور باقی ریا مسئلہ یہ مخالف ہاواں دا سا کو اقبال سبق سکھا تک گھبراوے نہیں پرواز جو ہوئے نا تے, تے ہوا چل پو دین گھبرامے نہیں اقبال فرمائند فرمائیے تل دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے اقابے بات مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب یہ تو چلتی ہے مجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ تو چلتی ہے تجھے پوچھا کے لیے چار کے انتقام کی نہیں ہیں اسا کو روک ضرور ہے لیکن سارے بچ انتقام دی طاقت نہیں اسا بدلے دی طاقت نہیں رکھ لے اسا حق دے مالک حق بار گاہ چی رو سکتے اسا بار گاہ چی فریاد کر سکتے مولا تو ہی فیصلہ فرما داقی نہ سارے کول ڈنڈا لوگ برباد نہیں کرنا لوگ امن برباد کرے اور سال پتنی تاجدار کے دین تین اجڑے ہویا کو ساوڑ برباد تھے ہویا کو آباد کرانا ہے توجہ وہ بے نیاز ہے لیکن یاد رکھا حق ٹکر گننا ہک نال ٹکر گننا ہوں میں ایک مثال لینا دی لینا چشتیاں دی دیشتیاں کیوں میں گل ہک دی ہے رسول کریم حق گن کے آئے اس گل کو کچھ شک نہیں نا کرنا <تصفح> رسول کریم حق ہیں گیا حق گن کے آئے اگو دشمن بھی کافی بن گئے حق آئی اصل رولا ربی آئی اصل رولا ان دی دین کو آئی کہ یہ محمد لا لائی الا اللہ باقی سارے محمد اصل گل تو اے چپی ہے اصل تے تکلیف اس مسلے تو آئی لیکن انہیں کھیو محمد کے جادو رہے گلجھائے کیا محمد کو اختلاف آئی یا اخلاق اختلاف آئی فیصلے بھی آپ کریں پاگل ہے مالا یہ جاد قرآن کو قرآن اے آتے کھڑی ہوئی کتاب شاعر پر قربان ہوں ذات مولا سونے مولا سونے اصل اصل دی کڈنی شروع کر دیو. اصل چکر تبیہ آئی اصل رولا تبیہ آئی اصل درد تبیہ آئی کہ خدا میں کچھ اٹھا دے خدا دکھا دے کہ بلا بات حک بات رام نے کیا مرکن حق خبر نہیں چاہیے لیکن یہ ضرور حق آپ حق قابو کرے فتنہ بازی نہ کرے اپنا ایمان اکان بچا اپنے گھر دی چار دیواری فیصلے دے منتظر آئے دے فیصلے کا انتظار کریں کہ سونے نبی نے بیانائی حدیث پاک بڑی لمبی ادرت حسیفا آ فرمائیں فرمایا میں اے حدیث مشکا تلہ نقل ہے فرمایا میں بار گاہ تجارت کیتی سونا جا جی خیر بن کے آؤ اس خیر تو خیر خیرت عرد کرتے ہیں د نے فرمایا ہم بغیر سنتی قوم لوگ ہدایت تو خالی ہو سی ارض کی سونا اس شر تو بات اس خیر تو بعد وقت شر ہے سونے نبی نے فرمایا ہو ہاں. ہے فرمایا وہ بھی قوم بڑو تے جہنم دے بوہا تے حسین قوم کو دعوت دے سن اپنی طرف یار انہاں دی گل سن دی چار جہنم ہی چٹے سن سونے نے عرض کیتا یا رسول اللہ انہاں دی کوئی نشانی بھی ہے پر سونے نبی نے فرمایا ہاں نشانی ہے فرمایا ہم جلدتنا و یتکلمون بانسنتنا ہوش انسان دے وچوں بولے ساتھ بولیاں ہو سن سدے کیا مطلب سڈے ہو بن گیا جب کبے کے داڑیاں کیا مطلب پڑھ سن یا حدیث پڑسن لیکن اپنی مرضی کرے سن سن سی وہ جہنمپ جماعت کو بلا سونا مسلمان جماعت جو نہ لبے وت کے کروں سونے نے فرمایا کل موت, موت دا انتظار کر عدالت اسلامی نہیں حکومت اسلامی نہیں تا کر کے فیصلہ اسلام والا نہیں تھی بنا اصا کو اس ڈیتظار ہے جیری دیوار مولا سونا اپنے دعا دے دے مولا سونا سا دکھا زمان, زمان زمان زمان نبی <petits> <cryachi ajustés> اے یہ شاعر اے جادوگر سونے نبی نے دا جواب نہیں د سونه نبی نے قریش دے سرداراں کو صدا تے پہاڑ تے گیا ابو الاع بلا فرمایا میں تو کوئی اس واسطے صدا جو میں اللہ دا نبی او وحدہ لا شریک اک خدا دی اس تو بغیر کوئی عبادت دی لائق نہیں ابو الحبہ کہ اے محمد تیرے ہاتھ ت رٹن تو اس واسطے گھن آیا ہے مولا سونه دی محبت اور غیرت دیکھ جق کوئی ٹکر کھانے زمانے دا فراہون کیوں نہ ہو خدا کا بندہ سیا چھوٹا جتنا بڑا ہوئے پہاڑ نال ٹکر تو نہیں نہ کھین سکتا اللہ رب وہ اپنے ہک کی خیرت توجہ تو دنیا دنیا بالکل دنیا دنیا oh, oh, بغیر ملاوٹ کیا کرتا نا چار طبقے بزرگ نے دنیا دراصل ایک او طبقہ خود حاک نال چلے <تصفيق> یعنی, حاک یعنی حاک چل نہیں ہک بو راوے اگر بول نہیں سکتا حق سندا راوے اگر سن نہیں سکتا ہک حق آپ دی دشمنی نہ کرے اے چار طبقے زمین طبقہ ]right? مولا را, راً سونا تو ذاتی <مُشْرِبُون> دشمنی وجہ بھی ٹکر کل ہک نی ٹکر کھل گی نکھا میں رب مولا نے اس کو مہلت دے آخری نے کو کم لیے موسا پاک موسا پاک دی قوم لنگ گئی این دریا چایا مولا نے فرمایا چلوائی گئی آآ آآ او دا رب ہومنگ دا پتا لگتا ہے دے طاقت غالب طاقت ایک ساری طاقت حق دی طاقت ایسی طاقت ہے دا مقابلہ مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت بنی نہیں حق چل سی حق نیو دیکھو کرو نہیں پتا ملا نہ پتا کرولا مولا نے دماغ اس واسطے دتا ہے تاکہ کہ پرکھیں تولے میرے پاس تک حق لفے اور جا حق میں اپنے سنگیاں دی مذمت کرے نا اس گلے اور میں دلوں اپنے دے اس دے ہوتے بندے بولو لڑے ہوتا حق باطل دا فرق ایر گیا بھائی ہکا <مجھر> لیا نا. سونے نبی نے تبلیغ فرمائی لوگ پتھر مارے لوگ پتھر مارے آپ نے بدلے پتھر مارے کمال آپ نے پتھر پھر مارے آپ نے تبلیغ پوری کی چپ کر چل نہ کر گل گل کر کے پچھتوا چپ کر نہ کر گل کر کے نہیں कर छे पछता उमोना तेरा रोण ते भुला साल मीछ حا لڑا نہیں ہوتا. جو لڑ پوے تو کالا نہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود ادرت ابراہیم باتل آئی نمرود آخ ابراہیم آپ نے فرمایا ربی اللہ یمیت میرا رب ہوئے موت بھی ہے اس کو گل سمجھ نہ آئی جن بے, بے سمجھ دے چی پہلے میرا رب لکھی آئی جی رہا ہے مشرق میرا رب جا سورج کو مشرق آلے پاس چڑھے دے تب منل مگر مغرب والے پاسو چھاڑ کے دکھا جاتل کواب نہ ہول لڑتا ہو بنا منا گ شواز، شواز، شواز، شواز. جیڑا بندہ ہک چلن کا دعوی کرے گا وہ لڑے نہیں فتنہ نہ پاوے وہ اور جیڑا لڑدا بھڑدا ہے وہ سانا نہیں اجازت نہیں دجاد نہیں دکھلا یہ تو نکی جی گاہ آئی اجکی گاہل کٹنی نہیں پچاس کپاونا پو کپڑے چارے ہاں مقصد ہے <سلام> کہ کوئی بندہ بلا بچا گاہ وہ گال خود دے اپنے فرشت گاہل کو ناپ کے حق کو ہی کٹے ہوا چار ہاں لڑتا نہیں ہوک کی خاتر گال ہی نہیں حق خاطر تو جانا لے حق دی خاطر تا مال قربان کرنا پورا وطن قربان کرنا پہنچاد قربان کرکی میں نہیں بچتا تا میرا پیر باہو مری जय रहे بھائی عزت دتا نہ تے پردے دتا نہ ہومان دے نماز دا ہوئے ٹی وی دے اگ مویا پیا نہیں مرنا یہ نہیں مرنا بھائی اپنی مرضی حل <سؤال> نہیں سکتا لوگ ہلاو تل دے رب تی بار گاچھ رسول جو تین ہلاوے ہلے نہیں تو اپنے آپ دنیا دخاتر مر گئے دے لیکن ہاکو آخ نا کوئی تعلق نہیں تو جو مر جے رہے شادی بہو جیوں رکھے تیو رہیے لگ لیکن بلا مرن مطلب اے نہیں کہ کوئی حق دی دشمنی نہ کلے حق دے دشمن تو روٹیاں چاہوں کھاوے حق دے دشمن یاری ہوگی وہ کبلا دمان ہوئی حقمن حق بن دے جن نئی ترجا سڑ بن لیکن ہاتھ نہیں اٹھا ساگو دین لڑنے دی لیکن رکھنا غیرت نکل گئی ہے تو ہوں فارے گئے مدد غصہ ایمان نہیں آیا لیکن ان چیزاں ہوا جی آپ کا اسلام کا حکم فتنہ نہ کریں ہاتھ نہ میں لڑے نہیں مارا کھا میں آن خلے تھی ہر ہر کہ جتیاں جوڑ تا تیک تھی نہیں بندہ اپنی منزل تہ پہلی تو گل ہے بندہ بند اپنی آپ خبر کہنے کہ میں کہ کر گالے جنا حق دا دشمن سامنے آئے خیرت آنے آپ کے قابو اے وی حکم رسول ہے اپنے آپ کو قابو رکھنا سارے واسطے اس وقت یہ وی حکم ہے تو جو کیوں؟ کیوں؟ اسلام دی حکومت نہیں اسلام کا فیصلہ نہیں اسلام دی عدالت نہیں اسلام کا زمانہ نہیں اسلام دی تعلیم اسلام دی اس اسلام دی احل احل احل احل احل وقت اسلام کے زوال اسلام برداشت کر تلوار تے گاٹا تو وقت اسلام تے وقت اسلام کا لڑسے لڑ نہیں مومن فیتنا نہیں جو بھائی دل اے مومن ایمان دسا یہ چیزاں نکل بن نکل لیکن یاد رکھا ہے بندہ حق کی دشمنی لگ یہ بہت وی بندے, دی دی دی بندے دی دیا کئی نسل برباد تھی رہی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد توجہ اگر سڈے کوم ہوا کول ایمان ہو کوئی پتا لگے کملے نہیں چاہتے تھوڑی جی کنڈ گٹ ہوٹ کنڈ دا پتہ لگ رہا حق کا نہیں پتا لگتا یہ جان کے مپرے بنے مولا سی. مولا سونے نے بندے دے اندر ایک ایسا ضمیر رکھا ہے جہاں غلط صحیح فیصلہ کرے گا لیکن مسلمان دا نبی گل کی فرمایا جرا دا مطلب ہے مومن اگر دل کھڑک دے دل گئے <Switzerland> لگن وقتی مشہدات تجربات دنیا دی خاطر کوئی مجبور ہوتا ہے برادری دی خاطر کوئی مجبور ہوتا ہے اولاد دی خاطر کوئی مجبور ہوتا گھر دی خاطر مجب ہوتا ہے خاطر کوئی مجبور ہوتا استاد کی خاطر کوئی آم کی خاطر کوئی آپ ملک کی خاطر وہ oh. کئی کمزوریا مجبوریاں لگ رہی بڑے سونے لبیل فرمایا مقابلے جیپ ٹھکرا دے پر رب نا اسی واسطے اقبال فرمائی ہے فرمائیے دی ہاتھ سے کر اگر آزاد ہو دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملتی, ملتی, ملتی ہے ایسی تجارت میں مسلمان اس واسطے حق والے لوگ پام دے گاٹے تلوار بھی کھڑی ہوئے سچی گل کرنا چھڑے گل سچی کرے کو مارا مارا مارے تو پیارے بچا بڑی بڑی تکلیف اٹھایا پہ فیسل نہیں حکی ترقی آہار آئے ہر پاسے اسلام اسلام حکومت اسلام ہو اسلام جناب علی ماحول بھی اسلام دا ہو اسلام اسلام خیر فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما بے ہدایت کو ہدایت دے وے ہدایت والیاں کو استقامت دے وے آخر دعوانا بھائی عرفان صاحب جتنا بھی رہتے جلدی کرو حسن صاحب کو روٹی کھواؤ نا مجھے آج تہلے مانگیا ہسن صاحب کی روٹی کا بندوبست کرو جلدی کرو مصطفا جانا پوسل میں دا بلا جن کے آنے سے یس رپتی بناو ان کے قدموں کے برکھلا خوشنا مست سن